بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَوَجَعُنَا لِلْمُسْتَقِيمِينَ هَٰذَا ۖ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا واجل لقونا فيها تحيهًا وسلامًا خالدين فيها حسن المصطفى ومقامًا ہر قسم دی ہمدو صناح تاریخ تنجید تقدیس عثمالک الملک رب العزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے اس کائنات کا نظام اپنی مرضی اپنی منشا اور اپنی مشیت کے مطابق چلایا ہے انہوں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں کسی کو پچھن کا او محتاج نہیں اور او دا کوئی کم بھی ایسا نہیں جدا نتیجہ غلط نکل مارا. ہر کم بہتر اور اچھے نتیجے تو پوری طرح مضمون ہے اور ضمانت نے اللہ کے اس نظام اندر ایک حقیقت ہی شامل ہے فرمایا ون کل شعی ان خلق ناز نے اسی اس کائنات اندر جنیا چیزیں بھی پیدا کی جو کچھ بھی بنایا ہے بن کل شی ان اور ہر چیز جو اصا پیدا ہے جو اصا بنائی ہے جئی نے وہ جوڑا جوڑا بنائی بعض اوقات کوئی بات ساری سمجھ اندر آ جاتی ہے کدی ساری سمجھ اور اقل کوتا رہی ہے اس پوری طرح سمجھ اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی انسان اللہ کی ساری مخلوق چو اعلی ترین مخلوق ہے لہذا اس قانون کے تحت اللہ نے نسل انسانی نو بڑھان واسطے بھی یہی طریقے کار جاری فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نو جنساں اندر تقسیم کر دیتا ایک جنس نو مذکر یعنی مرد کیا گیا ہے اور دوسری جنس نو یعنی عورت کیا گیا وَبَسَّ رِجَانًا كَثِيرًا <وَنِسَاءً> فرمایا اسی مرد اور ایسے ہی عورت تو یعنی اسی جوڑے تو اصل بے شمار انسان اس زمین اندر بسا دیتے پھیلا دیتے چنا اج اللہ دی زمین ہوئی نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مخلوق نو اللہ نے اپنی سب تو اعلی ترین مخلوق بنایا اور قرار دیتا کرار اپنے اس حسن نو اپنی اس خوبی نو اپنے اس نس معیار قائم رکھنے کی کوشش بھی کریں اللہ سان سب توفیق عطا تو کہ سچ مچ اللہ سے ہم ہاں بہتر ثابت ہو سکے ایسا نہ ہو کہ اللہ نے سانو سب تو بہترین مخلوق بنا کے بھیجا اور جدو ابھی اپنے رب کو واپس لوٹیے تے سب تو بدترین بن کے جائیے اللہ اس بدنصیبی تو سانو بچانا ہے سا سبق چل رہا سی کچھ حقوق اور فرائض کے بارے گزشتہ دو جنیا اندر ماں باپ اور اولاد کے حقوق و فرائض نو اختصار اختصاد بیان ایک کوشش کیتی جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ نے نسل انسانی نو بڑھان واسطے دو اجزاء جہ مقرر حقوق اور فرائض کی کچھ نشاندہی دے حقوق اور, اند اور فرائض اندر اللہ لا شریف نے خود اے دعا سانو سکھائی ہے اور اپنے بندیاں دا شیوہ بیان فرمایا ہے کہ وہ میرے کو گار ہب ل سانوں ایسے زندگی کے ساتھی عطا کر سکے ایسے جوڑے بنا اور پھر ایسی اولاد اکا فرما قرتا کہ جنہوں نے دیکھ دیکھ کے سارا اکی ٹھنڈیاں سانس سکون ملے سانوں اطمینان کلب حاصل ہوئے ابھی دنیا اندر بھی پرسکون زندگی بسر کر سکیے اور آخرت اندر تیری بار کا اندر حاضر ہوئیے عزت نل اور آبرو نل من ازواجنا سانو ایسے جوڑے عطا کر قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ ہر لفظ اندر ایک سمندر معانی اور مطالب کا چھپیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ میرے کو دعا کرتے میرے بندے کہ سانیا ادا عطا کر ایسے جوڑے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ساری زمین ساز و سامان نل پری ہوئی ہے ضروریات زندگی نل پری ہوئی اتنیا کل لوہا متا انخیر و متا دنیا المر ات سال یہ ساری کائنات ساری زمین اللہ نے ساز و سامان نل پر دیتی ہے ضروریات پوریا دا سامان پیدا فرما دے اور پرانی مجید اندر فرمایا اس زمین اندر اثر جو کچھ بھی بنایا ہے جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے یہ سارا تو خدمت واسطے پیدا ہے ہر چیز تھی خادم ہے ابھی تو اللہ کے انعامات گن نہیں سکتے وہات کا شکریہ ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے ایک چھوٹے تو چھوٹے جانوروں ہی سامنے رکھ کے دیکھ لو کہ کدی ادا دھو رہے ہیں دھو پی رہے ہوں کدی وہ گوشت کھا رہے ہیں کدی وہ کھلوں جی بنا کے پیران پہن رہے ہیں خدمت کے کن درجے ہیں کسی ہے کہ ایک جانور ہے جنی دیر چاہیے او دا دودھ پین دے رہی ہے جدوں چاہیے گردن سے چری چلا کے گوشت کھا لئیے اور وہ او چمڑی اتار کے جتی بنا لے اگر یہ سارا کچھ اللہ نے سانتا ہے تو کیا اللہ دا کا سارے کوئی حق نہیں کوئی فرق نہیں الارض فر کالا جو کچھ بنایا ہے سب کچھ تو اڈے نہیں ہے. فرمایا اد دیا کلو ہا متا دنیا اے زمین اے ساری ساز و سامان نال وخیر و مطاع اد سارے ہا اس ساری زمین دے ساز و سامان جو بہترین ساز و سامان جڑا ایک مرد نو حاصل ہو سکتا ہے وہ نیک بیوی ہے اور بیوی نو حاصل ہو سکتا ہے وہ نیک مرد ہے اگر جوڑا نیک بن گیا اچھا بن گیا تو دنیا بھی آرام نال گزرے گی آخرت اندر بھی عزتوں آب روح کہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی نوکی بھی ترغیب دے گا جدو دے گا اگر جوڑا اچھا ہو اور عجیب بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے جوڑے دیکھ کے مسکرا دے جانا اللہ مسکرا اللہ, اللہ تبسم فرما دے کیسا جوڑا فرمایا رات گزر جی ہے صبح کی نماز کا وقت ہو جاندائے ہے اگر خامد بیدار ہو گیا ہے وہ اٹھ بیٹھا ہے تے بیوی نو جگا رہا ہے کہ اٹھ اللہ کی بندی نماز کا وقت ہو جی بیوی پہلے جاگ اٹھی ہے وہ اللہ نے توفیق دے دیتی ہے کہ وہ خامد نو جگا رہی ہے کہ اٹھو نماز کا وقت پر اگر وہ ساتھی نہیں اٹھتا ایسا بھی ہے کہ پانی دا چھٹا کے دے چہرے اتنا مار کے او اٹھایا جا اللہ او اس رہے رہے اور دکھلا رہے یا اے اے ذرا زمین سے ایک نظارہ دیکھو من ازواجنا <تصفيق> <تصفح> میں یہ کرتے رہنے لیں کہ اللہ ساتھی نیک عطا کری جوڑا اچھا بنا بھی انتہائی خوشبختی اور خوش نصیبی کی بات ہے اللہ کسی بھی محنت نظر ضائع نہیں کرتا یہ قانون ہے اللہ, اللہ لا اجر المحسنین قرآن اندر اعلان ہے کہ اللہ کسی ضائع نہیں کرشقت جی جی کر لی جائے تھوڑی جی تلاش کر لی جائے اللہ یقین ایسا ساتھی عطا کر دے. جدو بندہ اپنا معاملہ اپنے رب دے سپرد کر دینا ہے پھر یہ رب یہ کدی دھوکھا نہیں دفے جو امری یہ مسلمان کا ترا امتیاز ہی یہ ہے کہ جائز حد تک اپنی کوشش کرتا ہے اور اپنا معاملہ ہوں تیرے سپرد کر دوں اللہ بے وفا نہیں اللہ دھوکھا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جوڑا جڑا اللہ دا متی اور فرما بردار ہوئے اللہ دے احکام دی پابندی کرتا ہوے اللہ دے حلال نو حلال سمجھے اللہ دے حرام نو حرام سمجھے قیامت والے دن اللہ او دے تے اینا راضی اور اینا خوش ہو جائے گا دونوں ساتھیاں دے خامن تے بھی بیوی بی تے بھی نیئے تے بھی عورت تے بھی تے اپنی رحمت نہ جنت کے سارے دروازے کھلا دیں دنیا اندر میرے قانون کی پاسداری کی تھی. میں جڑی چیزاں تو آڑے واسطے حلال کی تسی انہوں حلال سمجھ دے رہے حرام کی تھی. حرام جان دے میں راضی اور خوش ہوں اللہم منہم اللہ اللہ سان سارے اپنے ایسے ہی بندے بنا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامن کے اور بیوی بی دے الگ الگ حقوق اور فرائض متعین کر دیتے بیان فرما دیتے سب تو پہلے نمبر تے خامن دا یہ حق بیان کیا کہ بیوی بی یہ عزت اور یہ احترام ہے اس حد تک حدیث کے الفاظ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تو بار اللہ تو سوا کسی دوسرے سجدہ کرنا جائز ہوں میں حکم دے دینا سی کہ تو اپنے خامد سجدہ کریں یہ دی اندر اشارہ موجود ہے کہ خامد کی عزت اور کن بہتر ہونا چاہیے کنا ادب ہونا چاہیے کیونکہ یہ رشتہ بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی باعزت رشتہ ہے یہ ای ایک ایسا معاہدہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کہ جڑا پوری زندگی واسطے کیا جائے جس نکاح اندر ساری زندگی اس معاہدے پورا کرنے نیت شامل نہ ہو گئے شریعت نے وہ نکاح تصور نہیں نگاہ کردی ہو پوری زندگی واسطے ایک معاہدہ کیتا جائے کہ ہر حالات کچھ بھی ہوں اللہ ہوا سانو کسے بھی حالت اندر رکھے اس معاہدے پوریا کرنا ہے اور زندگی ختم ہون تک انو نبھانا ہے یہ نام ہے نکاح اگر نیت اندر پہلے ہی ہو ہوئے کہ وہ نکاح نہیں انو کچھ اور نام دیتا جائے جس معاہدی دی ابتدا زندگی ہے اور انتہا موت ہے وہ کن اہمیت والا ہونا چاہیے اندازہ اور انتہا ان نما اندر نہیں کہ بیوی بی فوت ہو گئی تامد کی زوجیت جو نکل گئی خامد فوت ہو گیا بیوی بی تو آزاد ہو گیا بلکہ یہ ایک انتقال ہے یہ منتقل ہو رہے ہیں ساتھی اگر دونوں میاں بیوی خوش قسمتی نیک ہیں اللہ کے موتی اور فرما بردار اللہ نے دا اے معاہدہ جنت اندر بھی نہیں ٹوٹن دے وہ رشتہ اس کیا خوش نصیبی ہوڑے کی ایسے جوڑے دی کہ دنیا اندر بھی اللہ کے فرما بردار رہ کے نے وقت گزاریا خوشی نل، مسرت نل، آرام نل اطمینان اور پھر ہمیشہ بھی زندگی جنت اندر بھی دونوں اکٹھے ہو گئی جنت اندر بھی جمع ہو گئی یہ معاہدہ بڑا اہم معاہدہ یہ بنیاد عزت و احترام ہے ادب ہے اور اگر اللہ تو سوا سجدے دی اجازت ہوں دی بیوی نو حکم دینا میں کہ تو اپنے قامد کو سجدہ کرنا ادب اور احترام ہونا چاہیے اور اسی طرح ہی خامد دل اندر بیوی دی عزت اور بیوی دا ادب اور احترام ہونا چاہیے ایک بڑا ہی تکلیف سے فکرا محاورہ یا لفظ اسی سننے ہیں باز اوقات بس نہ آپ بت اندیش لوگ یہ کہ سنے گئے کہ بیوی کی ہے جی پیروں کی ایک جتی ہے یہ لفظ سنیا جا ایسا شخص یہ سوچتا نہیں کہ انہیں یہ لفظ کہہ کے اپنی ماں نو بھی نتی بنا دیتا اپنی بیٹی نو بھی جی بنا دیتا اپنی بہن بھی جی بنا دیتا انہیں کدی سوچیا ہی نہیں وہ جنوں جتی کہہ رہے کہ پہن لئی تے ٹھیک ہے نہ تے دت بھی ٹھیک ہے وہ کسی کی بیٹی ہے بیٹا ہے وہ بھی تیری ماں بھی کسی کی بیٹی تھی اگر کسی کی بیٹی جی تو ماں بھی جتی بن گئی سوچتے نہیں ابھی کہ کی کہہ رہے ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بدنسیب ہے جڑا اپنے ماں باپ نو گالیاں دے رہے. صحابہ سیاب رضوان اللہ رضبان اللہ عرب دا معاشرہ کسے تو چکیا چھپیا نہیں کہ کنی جہالت سی کن جہالتوں زمانہ جا کیا جانا ہے تاریخ اندار. لیکن ادو بھی اے تصور موجود ہی نہیں تھی کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتا ہے بڑا محزب اور ممدن معاشرہ متمدنسائٹی اپنے آپ سمجھنے ہا. لیکن یہ چیز سانو عجیب نہیں محسوس ہوندی انہوں نے بڑا تعجب ہویا ہرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جا اپنے ماں باپ نو گالیاں دے فرمایا یا سبو آبا ہو یا سگو ام ایک بندہ کسے دے باپ کسی گالیاں دے کسے دی ماں نو گالیاں دے او جواب انگر اے دے باپ نو اے دی ماں نو گالیاں دے گویا یہ گالیاں دتی نا اپنے ماں باپ یہ لفظ کہہ کے کہ, کہ عورت سے پیروں کی جتی ہے یہ اپنی ماں نو بھی گالی دے لے, اپنی بہن ن بھی گالی دے لی, اپنی بیٹی نی گالی دے. سوچیا یہ تو بڑے ادب اور احترام کا رشتہ ہے اور میاں بیوی دی محبت انہوں کا اندر پیار اللہ اکبر حدیث دیا کتاباں پڑی ام حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے میں گھر اندر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھان دے کوئی پین والی چیز ہوتی کدی اللہ گوشت مہیا کر دینا کدی گوشت نہ پکے تے قیامت آ جاتی ہے کدی گوشت مہیا ہو جاتا ایک دن آپ گھر تشریف تے گوشت کے پکن دی کچھ دیشبو آئے یا رسول اللہ صلی اللہ گوشت واقعی پک رہا ہے آپ نے خوشبو محسوس فرمائی ہے لیکن یہ گوشت میم کسے نے سدکے دا, دا گوشت آیا میرے پکور آپ فرمانے لا کے سواد کا تن والا نا ہدی تن تی سدکا ملیا تے ہاں آہا سڈے کاراج گوشت پک ریا ہے یہ فرمایا رسول اللہ ام صدیقہ کی رضی اللہ عنہ کہ از بیٹھ کے گوشت مہیا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑ لیندے آپ پکڑ کے اسی جگہ تو چوسنا شروع کر دیں جیتوں میں منہ لا کے چوسی جی پانی پین والے برتن اندر میں پانی پی کے وہ رکھ دینی دی تو اسی جگہ تو آپ پانی پی جرتن کو میں منہ لگا کے پانی پیتا دی. یہ رشتہ تو اینا مقدس رشتہ ہے عزتوں احترام اور ادب ایک دوسرے کا بڑا ضروری ہے ہر لفظ جڑا ادب اور احترام بولیا جائے ایک دوسرے واسطے وہ نیکی ملتی چلی جائے اجر ثواب مرتب ہوتا ہے میاں اپنی بیوی واسطے اپنے بچیا واسطے اپنے ماں باپ واسطے حلال جو کچھ کما کے لے لیا ہے محنت کر کے مشقت کر کے حالانکہ یہ شریعت نے رکھی ہے کہ تو کمانا ہے تو لے لیا کے کھلانا ہے محنت کرنی ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے اللہ نے تقسیم کار کر دیتی ہے مرد کے کام کچھ نے عورت کے کام کچھ یہ ساری ہڑبونگ اسی واسطے مچی ہوئی ہے کہ اسی اپنی ڈیوٹیاں بدل لیئے اسی اللہ تقسیم تقسیمے کو پسند نہیں یہ کہنا چاہیے کہ جڑے کام اللہ نے مردہ دِمے لگائے سن وہ عورت سنبھال گیا پہلتی نے جہے کام عورتوں کے سمے سن وہ مردوں کے سر پہ ہوئے دنیا اندر جتنا فساد پپا نہ ہو بار ہی نہیں آیا کہ توتا صحیح کی تیر تیری تقسیم سان پسند ہے یہ یقین ہی نہیں آیا اللہ فرمایا مرد کما کے لوگ ذمے داری لیکن فرشتوں حکم دے اللہ کہ جو کچھ یہ کما کے ہے یہ اپنی بیوی نو کھلا رہا ہے اپنے بچیاں نو کھلا رہا ہے اپنے ماں باپ نو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے یہ سارا گنتے چلے جاؤ دے چلے جاؤ تول دے چلے جاؤ قیامت دے دن جس ویلے اعمال مال تلنگے تو یہ ساری زندگی دا اپنے بال بچے اور ماں باپ نو کھلایا ہوا اللہ حکم دین گے یہ سارا چک کے میرے بندے کے نیکیا دے پلڑے اندر صدقہ بنا کے رکھ کے اس واسطے عزت اور ادب کا ہر لفظ جڑا ہے وہ نیکی کام بیوی واسطے بول رہا ہے بیوی کامد واسطے بولتی وہ اللہ سے ہاں نیکی شمار ہو گئی سارا دن کنیاں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں اگر اسی تھوڑی جی احتیاط کریں تھوڑا جا خیال رکھنا آمد کے دن سے ایک ایک نیکی دی وجہ کسی نو جنت دی طرف بھیج دیتا جائے گا کسی کو جہنم دی طرف چلا دیتا جائے گا ایک نیکی دی وجہ اور اج نیکیاں بکھریاں نکیاں نے پہ سانوا نہیں دہشت اصل ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق خامندہ کا بیان فرمایا کہ عورت دا فرض ہے تیری اطاعت اور یہداری ایسے کماں اندر جنہ اندر اللہ دی نا پرمانی کا سوال پیدا نہ ہو فرما برداری کرے لیکن اللہ دی نافرمانی دا سوال پیدا نہ ہوا ایسے کام ایک قانون ہے لا تاعت معصیت مخلوق دی اطاعت اور فرما برداری دی آخری حد وہ ہے جتھوں اللہ دی نافرمانی شروع ہو ہے جد اللہ دی نافرمانی دا سوال پیدا ہو گیا مخلوق چونی نہیں جا اللہ دینا فرمانی تو پہلے پہلے بیوی دا اے فرض ہے کہ او اور, فرما اور ایک نیک بیوی دیا تین بڑی بڑیا, بڑیا بسما بیان فرمائی محمد ال رسول اللہ فرمایا یہ تین عادتاں جس عورت اندر ہو او اللہ نل کسے نو شریک نہ ٹہرا ہوجود ہویامت کوئی چیز جنت اندر جان تو پھر روک نہیں سکے مشرقہ نہ اور تین خوبیاں اندر موجود ہیں وہ کی خوبیاں نے سرت ہوا اتآ ہو پہلی خوبی سے یہ بیان کی تھی ایک نیک بیوی تھی اذا ہا سرت ہو کہ خامد سارا دن محنت مشقت کر کے حلال کما کے جو بھی اللہ نے ذریعہ مہاش رکھے وہ سارے دن بعد جس ویل گھر پہنچے واپس لوٹے ازارا آ سرت کار پہنچ دیں بیوی بی نیکدیں اس طرح خوش ہو جائے کہ سارے دن کی تھکان گزر جائے وہ اطمینان ہو جائے کہ میرا کم از کم دنیا اندر تے ایک مخلص ساتھی ہے بیوی بی نیکدیں وہ مطمئن ہو جائے خوش ہو جائے خلاف اگر گھر پہنچے سارا دن محنت اور مشقت تو بعد تھکاوٹ ن ہو کے گھر پہنچ ہی ایک چڑیل نظر آ جائے تو پھر وہ نیک ہو گئی وہ تھکاوٹ مزید بڑھ جائے وہ اے ہی سوچن سے مجبور ہو جائے کہ میں اجے کچھ دیر ہو اور کار ہی آتا اچھا ہے گھر جنہیں تھوڑے تو تھوڑا وقت میرا گزرے وہی بہتر ہے ایسی بی بی نیک ہوتا فرمایا جانا اللہ کی عبادت اندر مصروف رہنا خاموشی بیٹھنا یہ اجر اور ثواب کا باعث ہے لیکن تسی اپنے گھر بھی وقت دیا کرو گھر لیکن تسی اپنے ہوا ہو جی گھر کے پہلے بھی زیادہ وہ پریشان ہو جائے تو بھٹو راہ ہو شرط ہو فرمایا پہلی نیک دیوی کی دی خوبی یہ ہے خام دیکھے ایک خوش ہوگا گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا جی. ہو پہلا کام بھی اہم کیوں نہ کر رہی ہوگی. او دا فرض ہے کہ وہ او اس کام اوتھی چڈ دے جڑا کم کامند نے دسیا پہلے ایک حدیث اندر مثال دیتی رسول اللہ سے. فرمایا. کوئی عورت تنور تے پکا رہی لفظ نور نو علیہ قوم سے آزاد جس ویل آیا دی او دی نشانی اے مقرر کیتی گئی تھی کہ نور علیہ السلام اے یہ جہاں تنور ہے نا اندر صبح شام روٹیاں پکا دوں جس ویل میرا عذاب آئے گا اس تنور جو پانی دا ایک فہارا نکلے گا جس ویلے پانی دا فہارا نکل رہا ہے سمجھ لینا کہ عذاب آ گیا جلدی نال اپنے منہ والوں سے جانوروں نے ایک ایک جوڑے کشتی اندر دکھا دی تنور فرمند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی عورت جو نور اندر روٹیاں پکا رہی ہے لگا رہی ہے خامد آیا ہے یا گھر تو موجود ہے انہیں کوئی ان کام دس ہے کہ اے اے نہ کہ ذرا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر انتظار کر لو بلکہ فرمایا اطاعت اور یہداری کا تقاضا یہ ہے کہ روٹی اتنے ہی چھڑ دے تور تو دے ٹھنڈا یا گرم ہون کا دیر اندر خیال تک نہ لیا جڑا کم خامد نے کیا ہے پہلے دوڑ کے وہ کرے ہاف ہو یہ جس ویلے محنت مشقت واسطے روزی کمان واسطے چلا جاندہ ہے نیک بیوی بی دی یہ خصلت اور عادت ہے کہ وہ گھر بٹھی یہ اولاد یہ مکان یہ مال اور اپنی عزتوں آبرو کی حفاظت کرے یہ دن خوبیاں جس عورت اندر موجود ہوں کہ دیکھے تے دیکھ کے خوش ہو جائے اور دل باغ باغ ہو جائے کوئی بات ہے تے فورن دوڑتی ہوئی وہی پرما برداری کردی ہے اور خامد گھر موجود نہیں دی غیر حاضری اندر، عدم اندر، دی مال، دی مکان، دی اولاد اور اپنی عزت و محافظ بن کے بیٹھی ہو فرمایا ایسی عورت اگر اللہ شرک نہ دے دن جنت اندر جان تو کوئی رکاوٹ نہیں اپنے اپنے گربان اندر جانک کے اپنے حقوق اور فرائض کا پوری طرح احساس کرنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ان وقت ہے وہ حساب لین تو پہلے پہلے اپنا حساب خود بھی کریا کرو ہر بندے نوں, ہر مرد نوں, ہر عورت نوں اپنا محاسبہ کردیا رہنا چاہیے کہ میری اس ویلے کی حالت شام بستر سے لےٹن تو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج میں کسی دل کوئی وعدہ تیری سی تو نہیں سکتا میں پورا نہ کر سکیا ہوں اگر کوئی وعدہ ہے سی اور وہ پورا کر دیتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے لیٹے کہ یا اللہ تیری جتی ہوئی توفیق سال میں وعدہ پورا جی وعدہ خلافی ہو گئی ہے اور کسے وجہ تو ہوئی ہے کہ پھر جہدہ سی وہ تو, تو معذرت کر اپنا محاسبہ ہر روز کرتے رہنا ایسا شخص اللہ دیہ پہنچے گا کہ وہ حساب بڑا آسان ہو کوئی پریشانی نہیں ہوتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاند کے حقوق اندر اور بیو د فرائز اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عورت خامد واسطے کتنی نان ہے حضرت آزم علیہ السلام کا کسا قرآن مجید اندر جگہ جگہ سے اللہ نے بیان جنت اندر رہائش کا حکم دیتا جنت کوئی دنیا کی جگہ نہیں تھی جی ہر طرح کی آسائش موجود ہے ہر آرام موجود ہے کھان پین دیا مختلف نیمت موجود ہیں لیکن یہ سارا کچھ ہو باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت اندر اداس کسی ہم دم اور ہم نشین نشی تلاش ہے کہ کوئی ایسا ساتھی ملے جہدے کول بیٹھ کے میں کوئی گل, بات میرے نال کوئی گل بات کرے کیونکہ دل اندر بے شمار خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اللہ نے ساری سرشتی ایسی بنائی جنت اندر بھی تلاش ہے کسی ساتھی اللہ تعالی نے پرانی مجید اندر ساری ماں حوادی پیدائش اور تخلیق دی جیڑی وجہ اور سبب بیان کیتا ہے یا مقصد دن فرمایا ہے وہ اے ہے پیدا ہی اس واسطے کیتا اور بنایا ہی اس واسطے کہ آدم سکون ملے یعنی جنت اندر بھی سکون نہیں ملیا سچ جی تو بغیر اور قرآن کے الفاظ اندر خامد اور بیوی ایک دوسرے دا لباس کیا ہے اللہ فرمایا ہنہ لباس اللہ کن لباس لباس میں لباسری لباس ایک تو معنی لباس کا جڑا جاننے ہاں ابھی پہننے کپڑے لباس ملبوسات ملبوس تو مراد کی ہے کیوں پہننے ہیں کپڑے یہ کئی مقاصد نے ایک مقصد اے ہے کہ اسی سردی اور گرمی تو محفوظ رہیے اے لباس اللہ کے حکم نالے جسم دی حفاظت کریں اگر اے ماہ لے گا سے واقعی درست اور صحیح مطلب نکلتا ہے کہ عورت مرد دی حفاظت کر دی ہے مرد عورت دی حفاظت کرتا ہے اخلاقی اعتبار نال بھی جسمانی اعتبار دا. لباس ہے مرد عورت کا عورت مرد لباس کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ اے پہن کے زیب و زینت حاصل کی پیدائشی طور سے کوئی انسان کن بھی خوبصورت کیوں نہ ہو رہے. لیکن وہ لباس کو بغیر اگر گھروں باہر نکل آئے بازار اندر گلی اندر دے ہر چھوٹا بڑا دیکھنے والا دے و جمال کی تعریف نہیں کرے گا بلکہ یہ کہے گا کہ پاگل ہے دی دیوانہ اور مجنو لباس نل زینت حاصل اب ناس بل لباس مقولہ ہے کہ لباس انسان کی زینت ہے اللہ نے قرآن اندر بھی ان زینت کرا دیا فرمایا خضو عند زی نہ جب مسجدہ اندر آؤ میرے گھر اندر آؤ اچھا لباس پہن کے زیب و زینت نل آؤ اچھے لباس تو مراد ہے نہیں کہ زرق برک اور بڑا پڑکیلا لباس پہن کے آؤ بلکہ صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ شرافت کا لباس پہن کے آؤ عزت اور بیکار نل مسجد اندر آؤ لباس زیب و زینت بھی ہے اور سچ مچ مرد عورت کی سیت ہے عورت مرد کی جیت ہے پھر لباس اے ساڑے جسم کے قریب ہوتا ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہوباس جسم دے نال ہر وقت چھوڑا رہتا ہے ٹچ کرتا رہتا یعنی یہ سب تو زیادہ قرب حاصل ہے مرد بیوی جن کا قریب ہو سکتا ہے جن رس دے مرد جان سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے یہ تو لباس نے لباس اس بھی شریف آدمی کہیں جا لاس گندا جدا لباس مناسب نہ ہو جدا لباس او دے اے مقصد پورے نہ کرتا ہوئے یہ زندگی ہے پیدا ہی اس واسطے کیتا, تاکہ سکون ملے. جنت اندر بھی آدم ناتھی نل ملیا ابا سا ماں دیکھ کے حضرت آدم آ رہے اسلام کے کئی تفکرات دور ہو تھی اللہ مشیت تھی اللہ نے ایک ایسا سلسلہ بنانا کہ پھر انہوں دونوں نکلنا پیا زمین اولاد کا چلایا جنت اندر بھی سکون ہَا نال ملیا ہے آدم علیہ اسلام ننہا اور اکیلے اداس اداستے رہتے خامے کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی بی جت تک ممکن ہو سکے وہ فضا ماحول نو اطمینان کا ایک ذریعہ بنا دے رسول ببور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد یہ تربیت باپ اور ماں لو سے پر لیکن زیادہ یہدار ماں کا ہے دھد پلان ماں اولاد کی جس قسم کی تربیت کرے گی یقیناً شخصیت اندر ایک اظہار وہ ماوا کتنے گئی جا بوجو ہو کے بسم اللہ پڑھ کے بچیا ندھ پلا پھر وہ بچے کون سن کدی وہ بچہ حسن بن رہا ہے کدی وہ بچہ حسین بن رہا ہے رضی اللہ تعالی. حسن اور حسین جی ماں دی تربیت کی تربیت خدیجہ کیبرا رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد اولاد کی تربیت ماں کا اندر زیادہ کردار ہے کیوں دی؟ ماں بچ پر باپ دا بھی فرض لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے اس معاملے اچھے ممی ڈیڈی تو دی سوا کچھ اور سکھا دے ہی نہیں بچیا کدی ماوا بچے نو سکھا دیا سن کی اللہ سکھا کہ اللہ دا نام دے بسم اللہ فات. اللہ کنیا عظیم سن بچے کن عظیم ہوئے اولاد دی تربیت یہ خامد حقوق تو ایک حق ہے کہ وہ تو محنت اور مشقت کرنے واسطے گیا ہوا ہے جہ مطمئن ہوئے گا کہ بچے کی تربیت کر ٹھیک ہو رہی ہے انتے تربیت ٹی وی کے سامنے دینی ہے نا ماں بیٹھ کے آپ بھی فلم دیکھ رہی ہوگی بچے نو بھی دکھا رہی ہو تربیت کی جاتی ہے نا اللہ شروع پھر اگر ایسا باپ مسلمان گا کہ وہ کنیک دل جمی اور سکون کم کرے گا بھی کر رہا ہے یہی فکر لگا ہونا ہے کہ میرے آ جان تو بعد گا ٹی وی لگا ہوا ماں بھی بیٹھا گا میں جاگا سیدے ڈانس ہی کر ہوں ہونا بچے دلا موبال کا پن ست ست سال کے بچے بچیاں پنج ست سیر دستہ کی کمر نال بتا یہ قوم دی خدمت ہو رہی ہے انسانی بچیاں نو کا وا سیکھ دیا ہی کدے بنا دیا گیا سب ست سیر بستے انہوں کی کمر سے بدے یہ دیتا. تعلیمی پالیسی ہے ساری پہ انہوں کوئی سوال کرو کچھ سن کے دیکھو کچھ نہیں آ جانا پہلی جماعت کا بچہ اٹھ دس وہ کتاباں نے سمجھنا کی ہے پڑھنا کیے یاد نہیں کرنا پن ست سیر کا بستا وہی کمر بتیا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا موقع ملیا کہ جانا بچے بچیاں رستے اندر جو کچھ رات کو ٹی وی تے دیکھا ہوں وہی دی نقل کرتے ہوئے ڈانس کرتے پھر پھر پھر جا رہے ہیں یہ تربیت ہو رہی ہے اولاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حکم رائن و تو حکم جو ہر شخص حاکم ہے جی اللہ نے انہوں ریا دئی ہے نا قیامت والے دن دنوں ریا کے بارے اندر جانا ہے کہ انہوں کی سلوک کی ماں نوچیا جائے گا کہ اولاد دی تربیت کی تربیت کی کی سکھایا صحیح سہی بچوں آخر کرو چلا جانا ہے روزی کمان واسطے یہ ذمہ داری ماں بھی ہے بیوی بی کی جی ہے کہ وہ او اولاد کی تربیت کرے اور صحیح طریقے کرے وہ صحیح مسلمان بنا کی کوشش بیٹیا بعض جاہل لوگ بیٹیا کے مقابلے اندر برا سمجھنا یہ ایک جاہلیت کا تصور ہے اللہ دیکھ تقسیم پہ راضی نہ رہنا اور بیٹیا اچھا سمجھنا بیٹیا برا تصور کرنا یہ جی حالت ہے حدیث اندر ہے کہ کسے نو کی پتہ ہے نتوں بیٹے نے فائدہ پہنچانا ہے یا بیٹی کی وجہ کوئی نفع مل جائے کسی نے کی ہے؟ بیٹیاں بیٹیا اچھا سمجھن والے بےٹیاں حکیر جانن والے عام طور سے حالت یہی کہ بیٹے بڑے ہو کے جوان ہو کے اس باپ کی مرمت کرتے ہی نظر آئے بیٹیاں خدمت کردیا نظر فرمایا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت اگر کوئی ماں کوئی باپ اللہ نے انہوں دو بیٹیاں دے دی انہوں نے انہوں نے صحیح تربیت کی تھی مسلمان بنایا دین سکھایا پھر جس ویلے وہ جوان ہو گئی ہیں. مسلمان رشتے تلاش کر کے اللہ جہنم نظر نہیں آن دے گا ایسے ماں باپ نو جنہوں نے بیٹیاں دی تربیت اچھی کی مسلمان بنا کے مسلمان شادیاں کرنا حقیذی بیٹیاں دے بارے اندر یہ حدیث نہیں ہے بیٹیا نے بارے اندر فرمایا محمد رسول. اور آپ کی محبت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی خطالہ انہا نالی قسم کی محبت آخری لمحات اندر بھی بیٹی کو جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ایک منظر دیکھ رہی ہیں حضرت فاطمہ اپنے ابا داس لگی ہوئی رضی اللہ, عنہ وصل اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ ایک لمحے بعد ہی حضرت فاطمہ مسکرا رہی ہیں پہلے روسو دے کے چلتے اور پھر مسکرا ہیں کریم وسلم اپنے اللہ دے ہاں چلے گئے اللہ نے بلالے آپ وصال باللہ ہو گئے ایک دن حضرت فاطمہ حضرت دے پاس رہتی رضی اللہ سے پہلے تے فرمایا فاطمہ میں کی کی ہاں ہوں حضرت فاطمہ فرمانی ہے ہاں میری ماں رشتے تربیت ہوئی حضرت عائشہ فرمانیا نے میں فاطمہ تین پتا حضرت فاطمہ فرمانیا ضرور جی مینو پتا ہوا اس بات کا تے میں ضرور دساں حضرت عائشہ فرمانیا نے فاطمہ میں دیکھا سی تنے ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تے تیرے آنسو چل رہے رو رہی ہے ایک لمحے بعد ہی میں دیکھا تسکرا رہی ہے کیا میں یہ وجہ پوچھ سکنی ہوں کہ تیرے کا سبب کی سی تے پھر تیرے مسکران کی وجہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا امی حضرت جس ویل میرے آنسو دیکھے نا. او دی وجہ سے میں اپنے ابا کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں بڑی محبت اور شکت کی باتیں ہو رہی ہیں انتا. پیار دیا گلا ہو رہی ہیں انتا. اچانک منو میرے ابا جی نے فرمایا بیٹی فاطمہ ان قریب اللہ کی طرف پیغام آن والا ہے اور میں اپنے اللہ کو میرے اے بات سن کے تے ضبط نہ ہو سکیا میں برداشت نہ کر سکی کہ اتنا مہربان اور مشفق اِن رحم دل باپ باپا رہے کہ میں جا رہا بیٹی فاطمہ اپنے اللہ کو بلاوا آؤ نہیں میرے آنس میرے آنسو دیکھ کے تے میرے ابا کو نو دبت نہ ہو سکے کہ میری بیٹی دے آنسو نکلے ہوئے اور مایا فاطمہ تو رونا شروع کر دیتا ہے بیٹی تینوں سے خوش ہونا چاہیے میں تے اگے اگے جا کے حوض کست کی تیاری کرنی ہے میں اتنے پہنچ گیا تھی میرے پیچھے آ رہے اور ہی مجھے یہ خوشخبری دیکھی کہ بیٹی فاطمہ میں خوشخبری دے جا میرے اللہ نے میری ایک خبر پہنچا ہے کہ میرے جان تو بعد سب تو پہلو تک ملیں گی آ گئی کہ ٹھیک ہے چلو اللہ بلان والے نے چل کے حوصلے اوسط سے تیاری کرو اور پچھے پوچھے یہ پیار اور محبت ہے یہ تربیت چنانچہ ایسا ہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صرف چھ مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ سان بھی تو بھی اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا صحیح تعین کر کے اپنے اللہ نو راضی کر لیے اپنی آفت نوار لیے اپنی آفرت بنا لئے درخواست نماز کو بعد خلو سے دل نال دعا کرو اللہ چمی مسلمان کام لا آج لا فارو اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما دے اللہ اس ملک ت لاطینی طاقت جہاں مسلط ہو گئی نے انہوں نے سانوں نجات دلا دیا اللہ اس ملک نو صحیح اسلامی ملک بنا گئے اور سانوں صحیح مسلمان بنن دی توفیق ایک دکنی اجتماع ہو رہا ہے اکی دسمبر بروز جمعرات نماز اثر تو بعد شروع ہو جائے گا سلسلہ جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اندر بخاری شریف کی تقریب انشاءاللہ ہو رہی ہے وہ علاوہ جنہ نے بخاری شریف مکمل جامعہ اندر پڑھی ہے سبکن سبکن ان کے اعزاز اندر ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے جہاں اندر حافظ محمد یا یا عزیز صاحب قاری عبد صاحب عبداللہ اللہ رحمانی صاحب حافظ عبد الرشید اظہر صاحب افضل نورستانی صاحب حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی اور دیگر کئی اولادہ ان شاء اللہ اپنے ملفوظات تو سنوں پوری طرح دوست جا سکتے ہوں ڈرائیو اینڈ روڈ سے الجنت ہاؤسنگ اسکیم ہے وہر کے جامعہ واقع ہے جامعہ شیخ الاسلام اسلام میں طے نہیں جاؤں جہاں آغاز نیو چوگر جی پارک کی ایک چھوٹی جی مسجد تو ہویا اور اللہ کروڑ رحمت فرماے اس بندے تے ساڑے بزرگ کی سزرگی اللہ نے ایک چھوٹے جم تو اللہ نے اس مدرسے اسیح فرما دیتا ہے چ گرجی پارک اندر ایک مسجد ہے جہاں مسجد کو گبا دینا ہوں حاجی شمس الدین مرحوم نے انہوں نے وہ مسجد جس نیت بنائی وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹی جی مسجد تو مدرسے کا آغاز ہوا اور ہوں الحمدللہ للہ بھی کنال رقبے سے وہ مدرسہ قائم ہے اللہ دے ہل جنت کی کی برکت ہے اللہ قبول فرما دے اور ان نیکیاں اندر روز بروز اللہ اضافہ فرما تو علی رضا آباد کے قریب وہ الجنت ہاؤسنگ اسکیم ہے جیسے اندر مطلب شاق ہے تقریب اکی دسمبر کی اثر کی نماز کے بعد شروع ہو رہی ہے تو اس کو ضرور اتنے آ آخری بات